ہاں جی جی جی اصل مسئلہ یہ ہے دیکھیے علماء دیوبند جو ہیں ان کے سب سے بڑے پیر و مرشد گزرے حاجی امداد اللہ مہاجر رحمت احمد اللہ یہ نقش بندی بھی تھے سلسلے قادری میں سے بھی ان کا تعلق ہے اور چشتی سلسلے کے بھی یہ تھے ان کو مری تو یہ ہوگئے لیکن ان کی تعلیمات سے انہوں نے انحراف کیا اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی فیصلہ ہفت مسئلہ ایک کتاب ہے جو اس وقت متنازع مسائل ہیں حاجی امداد اللہ صاحب نے ان کا فیصلہ لکھ دیا مثلا یا رسول اللہ کہنا ان کے نزدیک جائز کھڑے ہو کر سلاد و سلام پڑھنا یہ بھی ان کے, جائز ان کے نزدیک جائز محفل میلاد منعقد کرنا یہ بھی ان کے نزدیک جائز گیارہویں شریف کرنا یہ بھی ان کے نزدیک جائز ہے کہ تمام چیزوں کے وہ جواز کے قائل اگر وہ آپ کے پیرو مرشد ہیں اور آپ نے آپ کو چشتی یا نقش بندی کہتے تو آپ ان کو فالو کیوں نہیں کرتے تھے آپ ان کو وہ کرنا چاہیے مثلا میں آپ کو بتاؤں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مری تھے ایک مولانا انوار اللہ صاحب شیخ الاسلام جن کو کہا جاتا ہے حیدرآباد دکن کے وہ تھے ہمارا ان سے ننیال ان کی کتاب ہے انوار احمدی انوار احمدی میں مولانا انوار اللہ صاحب رحمت علیہ نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام اور کتاب ذوالخوئے سرا اور حضور سے کہنے لگا کہ عدل کیجئے عدل کیجیے سونے فرمایا تیرا نازا میں عدل نہ کروں تو جو عدل کرے تو فاروق اعظم نے تلوار سوت لی یا رسول اللہ اڑاؤں اس کی گردن اپنے نے نہیں اس سے قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی اس کی حلق پہ نیشے سے نہیں اترے گا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا تو مولانا انوار اللہ صاحب کا اس پہ مقدمہ ہے مولانا انوار اللہ صاحب مولانا حاجی امداد اللہ صاحب کا اس پہ مقدمہ ہے مولانا انور اللہ صاحب کہتے ہیں محمد بن عبد الوہب نجدی اسی کی اولاد سے ہے اور اس پر مقدمہ مولانا انواراللہ صاحب کا تو کیوں اپنے اکابر کو نہیں مانتے تو ماننا چاہیے نہیں اب لاگو کو دھوکہ دینے تو آدمی چشتی سوہر سب بن جا جس کو مولانا روم کہتے ہیں کہ بٹیر کو جب پکڑنا ہو تو جال بچھا کر کے شکاری بٹیر کی بولی بولتا ہے ٹو ٹوں ٹوں ٹو بولتا بٹیر یہ سمجھتا کہ بٹیر وہ قریب آ جائے جب جال کھینچتا ہے تو بتا لگا تھا بٹیر نہیں بلکہ بٹیر باز تو اس لیے لوگ اپنے طور پہ جانے کیا کیا لکھتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے جیسے قادیانی کبھی اپنے آپ کو قادیانی نہیں لکھتا لوگ ان کے دام میں آ جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ ہی نہیں آج بھی ان کو لوگ احمدی کہتے ہیں تہتر کی آئین میں سن انیس سو چھوٹر سات ستمبر کو جو امینڈمنٹ ہوئی ہے ان کو کادیانی لکھا گیا قادیانی گروب اینڈ لاہوری گرو یہ دونوں غیر مسلم لیکن آپ دیکھیں جو لاہور پہ حملہ ان کے مسجد وغیرہ میں ہم تو اس کے قائل نہیں کہ حملہ کیا جائے انہیں مارا جائے ٹھیک ہے پاکستان کے شہری ہوں لیکن ہمارے تمام لوگوں نے ان کو احمدی کہا کہ بھائی ان پہ بڑا ظلم ہوا یہ ہوا فلا ہوا سب احمدی کہتے ہیں حالانکہ احمدی یا احمد جو ہے یہ تو اسلامی استعلا حضرت عیس علیہ سلاط و سلام نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا ممبا دسم و احمد میرے بات ایک احمد نبی آنے والے تو وہ ان سے مراد حضور علیہ سلاط سلام مرزا غلام احمد قادیانی کہتا کہ وہ احمد جو آنے والے تھے وہ میں اس لیے اپنے آپ کو احمدی ہی کہلاتے تو غرض یہ کہ جو لوگ اپنے آپ کو کہیں تو فی وہ ایسے ہوتے نہیں بقول اقبال لباسی خزر میں یہاں سیر کڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں